رسول ونور انزلنا بس ایمان اللہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازی کیا اسی طرح دوسرے رقو میں پانچ آیات میں سمرات ایمانی چار کا تعلق فکر و نظر سے ایک کا تعلق عمل سے اسی پر ہم نے تفصیلی گفتگو ابھی مکمل کی ہے آتی اللہ واتی رسول فائن تبل تم فائن نماز رسول بلاگ المبین اب اگلی تین آیات اللہ مستقاتم وسمر خیر الفی کا شنف سے ہی فولا صدق اللہ راسین یہ جو آیت ہے اس میں بھی آج کی نشست میں ہم صرف ایک لفظ تقوا پر گفتگو کر سکیں گے اس پر ان اب اگلی نشست میں تفصیل گفتگو ہوگی لیکن نوٹ کر لیجیے کہ دین کے عملی تقاضوں کے اعتبار سے یہ آیت مبارکہ بھی قرآن مجید کی نہایت جامع آیات میں سے اور عجیب ایک بات ہے وہ تو آج ہی نوٹ کر لیجئے کئی جگہ پر لعلکم تفلحون اس کے لیے چار چار عوامر آئے ہیں سورہ حج کی آخری سے پہلی آیت ہے یا یوہل الذین عام انورکاوں وسجود وعبدو ربکم و فل خیر نقم تفلحون چار چیزیں اے ایمان کے دعوے داروں رکو کرو سجدہ کرو اچھے کام کرو اپنے رب کی بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلا پاؤ سورہ عال عمران کی آخری آیت ہے یا یو الدین منسبرو و صابر و رابطوں و تق اللہ لال نقم اہل ایمان صبر کرو اور صبر میں اپنے مخالفین سے بازی لے جاؤ ان کو ہراؤ شکست و صبر کے اندر سبات و ثابت قدمی میں اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رابطہ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہو نظم کو قائم رکھو یا چوکس اور ہوشیار رہو یا یو الذین عامسمر و ساغروں وہ رابطوں و, رابطو و تق اللہ اللہ الرور اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلا پاؤ وہی چار الفاظیاں ایک خاص اسلوب ہے قرآن کا صرف میں اس کے نزائر کے حوالے سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں یہاں بھی ٹارل فاض آئے فتق اللہ مستقاتوں بس مر وتی خیر اللہ انف سے کم و میو کش اختیار کرو اللہ کا جس حد تک بھی تمہارے لیے ممکن ہو جس حد تک استطاعت ہو اور سنو اور اطاعت کرو اور کھپاؤ لگاؤ خرچ کرو اس میں سے اور جو تمہارے لیے بھلا یہی ہے اپنے بھلے کے لیے اپنے فائدے کے لیے لگا دو کھپا دو خرچ کر دو مما یو کشوک حنف سے ہی اور جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا حقیقت میں تو وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے اللہ ربنا جالنا بن ہو ربنا مربنا جالنا ہو اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ایمان کے جو سمرات بیان ہوئے ہیں پانچ آیات میں ان سب کے لیے نہایت جامع لفظ فتق اللہ فتق اللہ مستط اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں تک تمہارے حد امکان میں ہے لیکن تقوی کا جو لفظ ہمارے ہاں جو اس کا مفہوم عام ہو گیا ہے اس نے اس کو واقع بہت محدود کر دیا ہے اس کے تصور کو ایک تو یہ کہ کچھ ظواہر کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیا گیا ہے وضاقتا لباس بس کچھ انداز طور طریقے کچھ آداب کے اندر انداز اختیار کر لینا بس یہ تقوا ہے اس سے ذرا اونچے جاتے ہیں تو نماز روزہ یا احکام شریف جو دین کے اندر آئے ہیں صرف اس کی, اس کی اطاعت جو ہے وہ تقویٰ ہے حقیقت میں اس لفظ کا واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک لفظ سے اس کی ترجمانی کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا اگر گہرے اس کے جو رووی مفہوم ہے اس کی طرف نگاہ ڈالی ہے تو اس کا مفہوم ہوگا بچو اتقو بچو وقا یقی کے معنی بچانا ہے وق عذاب النار اے اللہ ہمیں بچا آگ کے عذاب سے تو در حقیقت تو بچنا بتقو بچو اگرچہ ہمارے ہاں عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرو ڈرو اللہ سے یہ تو میرے نزدیک بنیادی طور پر غلط ترجمہ ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کو موقع ملا ہے خصوصاً عیسائیوں کو کہ انہوں نے قرآن پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ اس نے خوف کے جذبے کو انوو کیا ہے بجائے اللہ کی محمد کے جذبے کو ابھارنے کی اس کا وجہ یہی ہے کہ انذار کا ترجمہ کیا ڈراؤ حالانکہ اس کا ترجمہ ہے خبردار کرو وار کرو کسی بھی عمل کے نتائج جو ہیں عواقب اس پر متنبے کر دو کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اسی طریقے سے فتق اللہ اللہ کا خوف اختیار کرو ڈرو اللہ سے حالانکہ قرآن مجید میں لفظ خوف موجود ہے فلاں خا و خافونی ان سے بٹ ڈرو مجھ سے ڈرو اور شیتان کے بارے میں فرمایا گا لیکن شیتانولیا یہ شیتان ہے جو ڈراتا ہے اپنے اولیا سے یا اپنے اولیا کو معلوم ہوا کہ خوف کا نظب قرآن مجید میں ہے اچھے سینس میں بھی آیا اما من خوف مقام اور اب یہی و نہن نفس علی ہوا جو کوئی بھی ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور ترساں رہا کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر جواب نہیں کر دی تو لفظ خوف بھی ہے لیکن تقوا کے لیے بہتر لفظ اگر ایک لیں گے آپ تو وہ تو ہے بچو لیکن جدید بات جو تراجم انگریزی میں ہو رہے ہیں تو میں حیران ہوا ایک جگہ پر یہ ترجمانی دیکھ کر کہ فتق اللہ کا ترجمہ کیا ہیو ریگارڈ فار اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ کے حقیقی مفہوم سے بہت نزدیک تر ہے یہ ترجمانی ہیو ریگارڈ فار اللہ اللہ کا جو مقام ہے جو اس کا مرتبہ ہے اس کا لحاظ رکھنا اب اس کو اگر آپ لیں گے تو اس اعتبار سے فتق اللہ کا ایک مفہوم کیا ہوگا اللہ کی ناراضگی سے بچو ہم نے اس کا مفہوم صرف ایک سمجھا ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کر دو اپنے کسی عمل سے لیکن یہ مفہوم بھی اللہ سے ناراض مت ہو مقام رضا اس کی نفی اللہ کی تقدیر پر راضی رہو اللہ کے فیصلے پر راضی رہو اللہ سے ناراض مت ہو اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر بات ہے اس دن رب سے ہو رہا ہے بغیر اس نے رب پتہ بھی نہیں ہل سکتا اس لیے فرمایا کہ اللہ تصوار فن دار ہو اللہ اللہ سے ناراضگی انسان نکالتا ہے کبھی فلک ہے کبھی رفتار کو کبھی گالی دے رہا ہے گردش زمانہ کو گالی دے رہا ہے تو فرمایا مت گالی دو اس فلک کو اور گردش زمانہ کو گردش زمانہ تو اللہ ہی ہے جسے تم گردش زمانہ کہہ رہے ہو وہ اللہ کا عزم ہے اللہ کا فیصلہ ہے لا حول ولا قومت اللہ باللہ تو فتق اللہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ سے ناراض مت ہو راضی برضا رہو اس کی اللہ کا مفہوم یہ اللہ سے بچو کا مفہوم یہ بھی ہے اس پر بد اعتمادی سے بچو تمہارا اعتماد ہونا چاہیے یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا رب ہے میرے ساتھ میرا ساتھ دے گا میرا رب ہے میری مدد کرے گا میرا رب ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم کے اقوال نقل ہوئے ہیں سورشورا میں نہور ربدی سیاحدین وہ میرا رب ہے مجھے ہدایت دے گا یہ تو اس کا یہ میرا حق ہے اس پر کہ وہ مجھے ہدایت دے پھر آپ اعتماد کریں میرا فلاں دوست مجھے کبھی مشکل وقت میں چھوڑے گا نہیں آپ کو دوستوں پر اعتماد ہے اللہ پر اعتماد نہیں ڈرو اللہ پر بد اعتمادی سے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچو اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی سے اس کے احکام کو توڑنے سے تو گویا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے پانچ آیات میں ایمان کے سمرات جو ہیں ان کے اعتبار سے ان سب کی جامع ترجمانی ہے فقط اللہ مستتا البتہ یہ کہ جہاں تک عمل سے تعلق ہے اس کے ضمن میں حضرت عبئی ابن کاب کی وضاحت جو ہے وہ بہترین ہے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ان کی مجلس میں کہ تقوا کی صحیح ترین تعبیر کیا ہوگی تقوا کیسے ہم بتائیں تقوا ہے کیا تو مختلف صحابہ نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس تعبیر میں انیس بیس کا فرق بھی ہوگا یقینا حضرت عبی ابن کعب سے تعین کے ساتھ حضرت عمر عبن دریافت کیا کہ اے عبی آپ فرمائیے اس لیے کہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اقروم ابئی ابن کاب سب سے بڑے قاری جو ہے قرآن کے صحابہ میں وہ حضرت عبی ابن کعب ہیں رفیع اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی اب انہوں نے مثال دی کبیر المومنین اگر کسی انسان کو کسی جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں چاروں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں گھنی جھاڑیاں تو آپ دیکھیں کیسے وہ گزرتا ہے جس طریقے سے وہ اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے سمیٹ کر بچ کر نکلتا ہے یہ روش ہے تقویٰ یہ گویا کہ دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں منفی دنیا کامنا کا غریب و عابر و سبیل یہ خاردار جھاڑیوں سے اٹا ہوا ہے یہ جنگل ہر طرف کانٹے ہیں ہر طرف مختلف بلکہ یہ کہ اس میں اور اضافہ کیجئے اس, اس تمثیل کو مزید پھیلائیے لمبی لمبی گھاس ہے تو پتہ نہیں کوئی سانپ کڈلی مارے نہ بیٹھا ہو کہیں کوئی کسی اور موزی جانور کا جو ہے کوئی بل نہ ہو اس میں پاؤ نہ پڑ جائے کوئی راستہ بنا ہوا نہیں ہے کوئی پگڈنڈی نہیں ہے جانا ضرور ہے گزرنا ہے تو کیسے جس کو ہم کہتے ہیں اردو محاورے میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگ شیشہ گری کا اسی طرح ایک ایک قدم انسان جو ہے پھوک پھوک کر احتیاط سے رکھی یہ ہے تو یہ ہے فتق اللہ مستتا اس میں البتہ ایک بات میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں مولانا مودودی مرحوم کی ایک کتاب ہے جو ویسے اپنی جگہ بڑی مارکت لا رہا ہے ان کی بڑی اہم تحریروں میں سے ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں انہوں نے ایک شخص کے جو واقع دین کے جو تقاضے ہیں عملی تقاضے فرائض دینی وہ پورے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کچھ براتی معین کیے ہیں کہ پہلا مرتبہ اسلام کا ہے اس سے وہ بلند مقام ایمان کا ہے اس سے تر مقام تقوی کا ہے اس سے بلند تر بلن ترین پھر مقام احسان کا ہے اور ان چاروں کی جو توجیح انہوں نے کی ہے تعبیر کی وہ اپنی جگہ نہایت صحیح نہایت عمدہ لیکن مجھے اختلاف ہے اس سے کہ اس میں چار مقامات میں تقوا کو بھی شامل کیا گیا تقوی کوئی مقام نہیں ہے تقوی ایک روح ہے وہ ڈرائیونگ فورس ہے وہ اسپرٹ ہے ایمان کی کہ جو انسان کو قدم قدم آگے بڑھاتی ہے اسلام سے ایمان ایمان سے احسان پھر یہ بھی کہ جب حدیث جبرائیل میں جو کہ ام السنہ کہی گئی ہے مقامات تین ہی بیان ہوئے اقبلنی انل الاسلام اقبلنی انل ایمان اقبلنی انل الاحسان تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی تعبیرات کو بھی زیادہ سے زیادہ جو تعبیرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہے جو ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے ان سے قریب سے قریب تر کریں یہ جو بات میں نے ابھی عرض کی ہے کہ تکوا اصل میں ڈرائیونگ فورس ہے اس کے لیے بہترین مقام قرآن مجید کا سورہ معاہدہ کی آیت نمبر ترانوے وہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو بڑی تشویش ہو گئی تھی جب شراب کی حرمت کا آخری حکم آیا نجس قرار دیا گیا یہ ناپاک نجس چیز ہے اس سے بعض آ جاؤ تو بہت سے حضرات کو تشویش ہو گئی کہ ہم تو سال سال سے پیتے آ رہے تھے چھوڑ تو دیا لیکن یہ کہ وہ تو ہمارے تو وجود کے اندر رچی بسی ہوئی ہے ساری عمر گزر گئی ہے شراب پیتے ہوئے تو گویا کہ ہمارے وجود میں تو پھر نجاست ہے نجاست بھرے وجود ہوئے ہمارے اس پر اس تشویش کو رفع کیا گیا ہے اس آیت میں چناتے فرمایا گیا لال الزین آمنو عامل سالحات جناح الفیمات ایزابت تکو و آمنو عامل سوالحات سمت تکو و آمنو سمت تکو و احسن و اللہ یحب صدق اللہ عظیم وہ لوگ کے جو ایمان اور عمل صالح کی روش پر درجہ بدرجہ بڑھ رہے ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ پہلے کھا چکے لس عالزین آمنو عامل سوالحات جناحوں فیما تعین ایزامت تکاؤ جب تک کہ ان کی روش یہ ہے کہ وہ تقوا پر کار بند ہے وہ آمنو عامل اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے سمت تکو پھر مزید تقوا کی روش اختیار کی تقوا میں اور آگے بڑھے وہ آمنو اور ایمان میں آگے بڑھے میری تعبیر یہ کہ پہلا ایمان ایمان قانونی ہے دوسرا ایمان ایمان حقیقی ہے پہلا ایمان وہ ہے جو اسلام کی بنیاد ہے اور دوسرا ایمان ہے وہ حقیقی ایمان لیکن اس کے بعد فرمایا سمت تقا وہ پھر وہ اور متقی تقی ہوئے تقوی جو ہے انہیں آگے سے آگے لے جا رہا ہے, ہے جستجو کے خیر سے ہے خیر تر کہاں اور خوب سے ہے خوب تر کہاں بہتر سے بہتر کی طرف ایک انسان کو لے جانے والی شہدین کے راستے میں وہ روح تقوی ہے اب دیکھیے یہاں بھی وہ تین مراحی بیان ہوئے وہ کے جو مطابقت رکھتے ہیں تین مراحل حدیث جبرائیل سے اسلام ایمان احسان یہاں بھی پہلا ایمان جو ہے وہ قانونی ایمان ہے اسلام ہے دوسرا ایمان حقیقی ایمان ہے تیسرا احسان ہے اس سے میں نتیجہ یہ نکالتا ہوں کہ تقویٰ در حقیقت ایمان ہی کی تعبیر ہے اس کے لیے ایک ثبوت بھی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ تین دفعہ اپنے دست مبارک سے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا ا تکوا ہونا ا ہونا ا تکوا ہونا بڑا پیارا قول ہے یہ تو دو الفاظ ہیں یہ تو ہر شخص کو رٹ لینے چاہیے ا تکوا ہونا تقوی یہاں ہوتا ہے اصل میں اس میں نفی کی جا رہی ہے اسی تصور کی کہ تقوی کو صرف ظواہر اور مظاہر کے ساتھ نہ انسان جوڑ لیں صرف لباس وضاحت وہ بھی تقوی میں شامل ہوگا اس لیے کہ جب تقواہ یہاں آ جائے گا پورے وجود میں تقوا سراج کر جائے گا اللہ فل جسدا سلحل سرحد جس کلو فسد السد ال جسد و کلو اللہ وحی القل لوگوں کو آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں ایک لو تھوڑا ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہو جائے گا اس میں فساد ہو تو پورے جسم میں فساد ہوگا اور جان لو کہ وہ دل ہے اب آپ نوٹ کیجیے کہ سینے میں اصل شہ دل ہے اللہ نور اسما بات مسل نور ہی کا مشکل فیحا مصباح دل جو ہے سینے کے اندر ہے یہ وہ چراغ ہے روشن جو اس طاق کے اندر گھرا ہوا ہے تو معلوم ہوا کیا تقوا ہاں ہونا اور قلب جو ہے وہ ہے محل ایمان تو در حقیقت تقوا جو ہے اس کی صحیح ترین تعبیر یہ ہے کہ یہ تقریبا مترادف ہے ایمان کا البتہ اب اگلا لفظ جو ہے اس میں وہ قابل توجہ ہے جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہو چونکہ قرآن مجید میں ایک مقام وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو دو جو ذرا اس سے مختلف ایک تعبیر لے کر آتی ہے فرمایا گیا یادین امن التق اللہ حق کا اہل ایمان اللہ کا تقوا اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوا کا حق ہے یہ دو آیتیں بظاہر متضاد ہیں فتق اللہ مستطاط اور یا یادین امن التق اللہ حق کا توقات اس میں ایک تو واقعہ متعدد مرتبہ پڑھنے میں آیا ہے اور بہت مرتبہ بیان میں بھی آیا ہے لیکن یہ کہ آج میں نے اس کی سند کی کوشش کی تھوڑی سی جو بھی وقت بہت محدود تھا تو وہ سند مل نہیں سکی ہے وہ حدیث کی کتابوں میں کوئی روایت نہیں ملی ہے لیکن واقعہ یہ بیان ہوتا ہے کہ جب یہ سورہ عال عمران کی آیت نادل ہوئی تھی یا یوہل الدین عام منتقل حق کا تو قاتی تو صحابہ گھبرا گئے رضی اللہ تعالی تعالیٰ نجمئی کہ اللہ کا تقوا کا حق کون ادا کر سکتا ہے کس کے لیے ممکن ہے اتنا تقوا جتنا کہ تقوا اللہ کا حق ہے ہمارا تو کوئی ایک لمحہ بھی معصیت میں نہ بسر ہو تب کہیں شاید ہم کہہ سکے کہ اللہ کے تقوا کا حق ادا ہوگا اور کون شخص ایسا ہوگا جیسے صحابہ گھبرا گئے تو شاہد پر کہ وہ لوگ کو جو ایمان لائے اللہزین عام انبسو ایمان ہوں میں ظلم سے آلودہ نہ ہونے دیں اپنے ایمان تو صحابہ نے ارض کیا تھا کون کانشیس ہوگا جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو خود اپنے اوپر انسان ظلم کرتا ہے کسی اور کی کوئی حق ترفی جی کر بیٹھتا ہے اس اعتبار سے اگر ایمان کی شرط لازم یہ ہے کہ امن انہی کو میسر ہوگا تو پھر تو کوئی شرس ہم میں سے امیدوار نہیں بن سکتا تو وہاں حضور نے تسلی دی تھی کہ دیکھو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور وہ جو ہمارے تیسرے درس میں آیت آئی تھی اس کو آپ نے کوٹ کیا باقاعدہ کہ تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ لاک شرق ملّہ امن شرکل ظلم یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اسی طرح جب یہ آیت اتری ہے پھر فقط اللہ مستتا تو صحابہ کی جان میں جان آئی کہ حد استطاعت تک امکان بھر انسان کوشش کر سکتا ہے لیکن تفسیری اعتبار سے حضرت ابن عباس اور حضرت تعوس نے یہ فرمایا ہے کہ فقط اللہ مستتا در حقیقت حقت پاتے ہی کی تفسیر اور تشریح ہے اس میں کوئی تضاد نہیں لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہے ظہابہ سعید ابن جبیر ابو العالیہ آیت منسوخ فتق اللہ مستتا ایک رائے تو یہ ہوئی حضرت سعید ابن جبیر کی ابو العلیہ کی یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اس آیت سے کہ فتق اللہ حق خت و استطاعت تک جو ہے اللہ تعالی کا تقوا مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کا تقوا جیسا کہ اس کے تقوے کا حق ہے یہ آیت ہے محکم یہ آیت ہے غیر منسوخ اور اس نے منسوخ کر دیا اس آیت کو کہ جس کے اندر ایک رعایت مل رہی ہے مسلمانوں کو کہ فتق اللہ مستقتم اپنی امکانی حد تک تقوا اختیار کرو لیکن اس کے برعکس ایک رائے موجود ہے کال علی ابن ابی طلحہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی قول تعالا ابتق اللہ حق کا تو کال لم تنسکن ولا کن حق کا تو حق کا جہاد ہی ولا خزم فل لومت اللہ, اللہ یہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی آیت جو ہے یہ بھی منسوخ نہیں ہوئی ہے دونوں آیتیں اپنی جگہ پر ہیں قائم ہے محکم ہے بلکہ یہ کہ یہاں حق بہت ہی سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے جتنا بھی اس کے لئے جہاد کا حق ہے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے باقی جگہ کہیں کوتا رہ جاتی ہے انسان انسان ہے نسان ہے خطا ہے اس کا استغفار ہے اس سے انسان اللہ تعالی کا عفو و درگزر کا خاصگار بنے جس کے لئے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے جس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ جو حصہ ہے ہے ہمارے اس منتخب نصاب کا اس میں گفتگو ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں ہمارے لیے ایک اطمینان کا سانس لینے کا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں میں فراب کیا ہے کہ فتق اللہ مستتا میں اس کو یوں تعبیر کروں گا کہ ایک میں عملی بات ہے ایک میں اصولی بات ہے عمل تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی استطاعت سے تجاوز کر سکیں فتق اللہ مستتا یہ عملی بات ہے لیکن اصولی بات ہے اب تک اللہ حقہ تو کا اللہ کا تقوا اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوا کا حق ہے اسی کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں پہلی بات ہے ممکن اور دوسری بات جو ہے وہ مقصود ہے انگریزی میں آپ اس کو یوں کہیں گے کہ اس آیت میں پرگمیٹک انداز ہے پریکٹیکل انداز ہے اور اس آیت میں اب اللہ حق کا تو یہ آئیڈیل ہے آئیڈیل یہی رہے مقصود و مطلوب یہی رہے آدمی اپنے سامنے اسی کو رکھے اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے جہاں بھی اس پہ کمی محسوس کرے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ جو بھی ہوگا لا کلف اللہ نفصلی اللہ وساحا اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق اور اس اعتبار سے فتق اللہ مستطعتم یہ ہے عملی بات اللہ تعالی ہمیں اسی کی توفیق عطا فرما دے بارک اللہ علی وم فی قرآن العظیم و نفانی و یا کم و ذکل حکیم